امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو موسا شری رضی اللہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر, گھر کے باہر تشریف لائے اور یہ کوفہ کا واقعہ ہے دونوں صحابی ہیں دونوں کیا ہے میرے بھائی صحابی ہیں ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو جناب عبداللہ ابن مسعد کے گھر کے باہر ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اپنے استاد کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان کے ساتھ مل کے مسجد میں جائیں راستے میں انسان کو مسئلہ پوچھ لیتا ہے کوئی ایت پوچھ لیتا ہے کوئی حدیث پوچھ لیتا ہے کو فائدہ ہوگا ابو ساشری جب وہاں پہ, پہ پہنچے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے پوچھا عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے کہنے لگے کہ ابھی نہیں نکلے وہ بھی بیٹھ گئے اب عبداللہ ابن مسعود جب اب گھر سے باہر نکلے ابو موسا اشدی کہنے لگے ابو عبد الرحمان ابو عبد الرحمان کنگے تحت عبداللہ ابن مسعود کی عبد الرحمان کے بابا عبدالرحمان کے ابا ابو عبد الرحمان میں نے آج کوفہ کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے انی رائل فی مسجدی عنف امرن لم من قبل الحمد للہ اللہ خیرہ الفاظ صحابی کے دھیان سے سنیے ابو مساشری کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو عبد الرحمن میں نے کوفہ کی مسجد میں ابھی ابھی ایک نیا کام دیکھا ہے یہ کام پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن جو کام میں نے دیکھا ہے الحمد خیر کا کام ہے اچھا کام معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں دیکھتے جائیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں جو کام دیکھا ہے پہلی بار دیکھا ہے اور ان کا ذاتی تبصرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ جو کام میں نے دیکھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ہم بھی جس نئے کام کو دیکھتے ہیں عبادت میں ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے جی لوگ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں جی لوگ درو بھی پڑھ رہے ہیں جی لوگ یہ کر رہے ہیں جی یہ نہیں دیکھتے ہم کہ درو پڑھنا تو اچھی بات ہے لیکن اس کو نئی شکل دینا اس کی اجازت نہیں ہے قرآن پاک پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اس کو نئی شکل دینا اس کی اجازت نہیں ہے اب ذرا غور کرتے جائیے عبداللہ ابن مسعود مسود مسا شری سے پوچھا نیا کام جو تم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے کہنے لگے کہ میں نہیں دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں دائرے بنائے ہوئے ہیں ہر گروپ اور دائرے کا ایک لیڈر ہے ایک امیر ہے ایک مسول ہے وہ مسول وہ امیر اپنے گروپ والوں سے کہتا ہے ہر ایک سے باری باری کہتا ہے ہل مئہ لو سو دفعہ کہو لا الہ الا اللہ پہلا آدمی سو دفعہ کہتا ہے اللہ اللہ پھر وہ دوسرے سے کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے تیسرا بھی کہتا ہے چوتھا بھی کہتا ہے دس کے دس آدمی کام کرتے ہیں اور سات کنکنیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو پر گم رہے ہیں فرمایا جب یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے یہ بھی ختم ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے سب بھی ہو سو سو مرتبہ کیا کہو سبحان اللہ کہو یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے باری باری سب کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کب بھی رومیہ سو سو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو یہ کام کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے بلکہ بہت ثواب کا کام ہے لیکن دیکھتے جائیے کیونکہ اس کو نئی شکل دی گئی ہے نیا انداز اختیار کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کلام نے یہ انداز کبھی اختیار نہیں کیا کہ وہ گفٹ بنا کے بیٹھے ہوں ورد شروع کیا ہو ایک امیر مقرر کیا ہو کنکریاں آگے رکھی ہوئی ہو وہ باری باری کہ تم کہو تم کہو ایسا کام صاحبہ کے نام نے نہیں کیا یہاں پہ ہو رہا ہے اگر یہ فتوا آپ سے پوچھا جائے مجھ سے پوچھا جائے میری اور آپ کی ناک شکل کہے گی اس میں کیا حرج ہے اچھی بات ہے ملک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں دل بھی لگا رہے گا اگتاں گے بھی نہیں لیکن عبد اللہ ابن مسعود سے پوچھیے عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں ابو مساط شریف سے کہ تم نے ان لوگوں سے کیا کہا پھر جب تم نے یہ نیا کام دیکھا تو تم نے ان سے کیا کہا ابو مساط شریف کہتے ہیں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا میں اس معاملے میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود ان کو لے کے چلے مسجد میں آ مسجد میں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی ایسے دائرے اور گروپ بنے ہوئے ہیں ہر دائرے کا گروپ لیڈر ہے اور اجتماعی طور پہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ کا آپ دیکھیے میرے بھائیوں یہاں پہ عبداللہ اللہ ابن مسعود کا رد عمل کیا ہے ان کے الفاظ کیا ہیں کیا انہوں نے ان کو شباش دی کیا ان کی حوصلہ افزائی کی کیا ان کو انعام دیا کیا ان کے حق میں اچھے کلمات کلمال کیا انہیں خراج تحسین پیش کیا یا معاملہ اس کے برقس تھا عبداللہ اللہ ابن مسعد نے ان سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو محادل اراکم دسنا کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ابو عبد الرحمان ہم اللہ تبارک کو طرح کا ذکر کر رہے ہیں کنکریاں ہمارے پاس ہیں اس کے اوپر ذکر کو گنتے ہیں باری باری گروپ بنا کے ہم ذکر کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ سے کیا کہا وَيحَكُمْ محمد صحابۃ اللہ علیہ وسلم وہ لم لم سر کہا ہائے افسوس تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تمہارے اوپر افسوس ہے تم نے کتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے میرے بھائی سوچتے جائیں جس کام کو آپ اچھا سمجھ رہے تھے آپ سب اور میں بھی اس کے بارے میں عبداللہ اللہ ابن مسعود کا فیصلہ کیا ہے کہہ رہے ہیں ما اصلہ ہلکت تم نے کتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے ابھی تو وہ صحابہ کلام جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا وہ موجود ہیں متوافرون کثرت سے موجود ہیں ابھی تو وہ کپڑے جو اللہ کے رسول پہنتے رہے وہ سیدھا نہیں ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی تو وہ برتن جن میں آپ کھانا کھاتے رہے وہ ٹوٹے نہیں ہیں اور تم نے اتنی جلدی ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے پھر مزید کہا کہا ولدی نفسی انکم ادی انعلام ملت محمد او باب و صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ ابن مسود نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہا میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جو کام کر رہے ہو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے اس کے اوپر ایک فتویٰ لگے گا دو فتو میں سے ایک فتوا لگے گا یا اس کے اوپر فتوا یہ لگے گا کہ تم نے دین کا وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جس کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے میرے بھائیوں کیا فتوا لگائیں گے اب آپ کیا فتوا لگائیں گے بتائیے بتا کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے نیکی کا وہ راستہ تلاش کر لیا نعوذ باللہ جو اللہ کے رسول کو بتانا نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ فتوا لگائیں گے کہ گمراہی کا دروازہ ہے وہ آگے سے قسمیں کھانے لگے کہنے لگے یا ابا عبد الرحمان ولہ خیر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ عبد الرحمان ہمارا ارادہ برا نہیں ہے ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے ہماری نیت بہت اچھی ہے آج لوگوں کو جب ہم پتوں سے روکتے ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کہ ہم غلط کام نہیں کر رہے ہماری نیت بہت اچھی ہے ہم دین تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتے ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہم تو دین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہی کچھ انہوں نے کہا لیکن عبداللہ اللہ ابن مسعود نے آگے سے کیا کہا دھیان سے سن لیجئے اس کو اصول بنا لیجئے ان الفاظ کو زین میں بٹھا لیجئے سنہری حروف سے لکھ لیجئے عبداللہ ابن مسعود نے کہا وہ کم مموری دن خرین کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے عمل بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ عمل اللہ کے رسول نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس روایت کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا تھا اور بدت کے اوپر چڑھ رہے تھے ایک دن آیا جب ہم جناب علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں خارجیوں سے لڑ رہے تھے دین سے بغاوت کرنے والوں سے لڑ رہے تھے تو یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے صاحب اکرام کے اوپر تیر چلا رہے تھے نیزے چلا رہے تھے جو بدت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ پھر گمراہی میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے وہ گمراہی سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان ویتی کاموں کو اچھا سمتا ہے ان کو لیکی کے کام سمتا ہے میرے بھائیوں اس لیے غور کیجیے اب چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اب تک میری باتیں آپ نے بڑے تحمل سے سنی ہیں اب جب مثالوں کی باری آئے گی تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ میں سے بھی کئی دوست ملوث ہوں گے آپ کو کام اچھا نہ لگے لیکن دھیان سے سن لیجئے اور ان حادی کی روشنی میں فیصلہ کر لیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ممالک میں فرد نمازوں کے فوراً بعد یکم آواز بلند ہوتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں کس چیز کا ہو ہو ہو ہو یا کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, الہ الا اللہ. اب آپ سے پوچھا جائے آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ نمازی ہیں اچھے لوگ ہیں نماز انہوں نے پڑھی ہے اس کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں جرم کیا ہے گناہ کیا ہے غلطی کیا ہے میرے بھائی غلطی یہ ہے کہ اس عمل کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں ہے مور نہیں ہے وہ کیسے پہلے ہو ہو کی طرف آ دیں ہو کا میرا کیا ہے میرے بھائیوں ہو کا میرا کیا ہوتا ہے عربی میں وہ وہ وہ, وہ. یہ کون سا ذکر ہے وہ،, وہ وہ یہ کون سا ذکر ہے یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کون ہے جس کا نام لینے سے شرماتے ہیں نام نہیں لے رہے وہ وہ کہہ رہے ہیں اور مسلسل ذکر کی ہی چلے جا رہے ہیں وہ وہ وہ, وہ وہ وہ یہ کیا ہے کیا یہ دین کو کھیل تماشا بنانے کے مترادف نہیں ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویر تو یہ وظیفہ سکھایا ہے کیا آپ کے صحابہ اکرام نے یہ وظیفہ کیا ہے تابعین میں سے کسی تابے نے یہ وظیفہ کیا ہے ان سے پوچھو وہ سے مراد کون ہے کہتے ہیں اللہ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے اگر وہ سے مراد اللہ ہے تو اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے کتنے اہتمام سے تم یہ وزیفہ کرتے ہو اور اس کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہر نہیں ہے سٹیمپ نہیں ہے یہ بدت ہے آگے آ جائیں آپ کہیں گے چلیں یہ تو آپ نہیں مانتے تو لا الہ الا اللہ میں کیا حرج ہے میرے بھائی لا الہ الا اللہ بالکل صحیح ہے ایسے ہی کچھ دوست صرف اللہ کا وزیفہ کرتے ہیں پہلے میں صرف اللہ کی بات کر لوں کچھ لوگ صرف اللہ کا وزیفہ کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اس کی بات بھی کر لی جائے اب اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے تو آپ کہیں گے اب تو آپ کا اعتراض ختم ہو گیا آپ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اب تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اب تو وہ, وہ نہیں کہہ رہے ہیں اب تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نہیں میرے بھائی ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کیوں اتراض ہے اعتراض اس لیے ہے کہ صرف اللہ کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ کبھی نہیں کیا آپ پوری, پورے پورے پوری بات کرتے تھے آپ کہتے تھے اللہ اکبر پوری بات کریں اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے آپ کہیں سبحان اللہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے آپ کہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کچھ سچا اچھا معبود نہیں ہے آپ کہیں الحمدللہ ہر قسم کے ہمدوسنا اللہ تبارک و تعالی کے دی ہے صرف اللہ کا وظیفہ صرف اللہ کا ذکر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا اس لیے یہ بھی بدت ہے اب آتی ہیں لا الہ اللہ کی طرف اب لا الہ کے بارے میں بتا چکا ہوں یہ تو وظیفہ ہے بہت اچھا وظیفہ ہے اللہ کا ذکر ہے تو کا اعلان ہے بہت اچھی بات ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد کیا لا الہ اللہ کا وظیفہ کرتے تھے یا کوئی اور وظیفہ کرتے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر اس کے بعد آپ کہتے تھے اسحفر اللہ اصہ فل اللہ اسلح اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہ انت السلام و منک السلام سلام تباہ رکھتا یار دلجل اس کے بعد آپ کہتے ہیں ربی آئنی ذکری کا وہ کا اس نے بات آتی اس کے بعد آپ کہتے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک الحمد علی قدیر اللہ ملامان قید ولا مناتا ولاف الجیم جد, من جد آپ یہ پورا وظیفہ کرتے پھر آپ آیات القرسی پڑھتے تینوں کل آپ پڑھتے پھر آپ اللہ اکبر کو تینتیس مرتبہ کہتے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ کہتے لا اللہ تینتیس مرتبہ کہتے یہ سارے ذکر و اسکار نماز کے فوراً بعد آپ کرتے ہیں ان تمام کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی اور وظیفہ شروع کر دینا کیوں کیا وہ وظیفے پسند نہیں ہیں جو نواز کے فوراً پر اللہ کے رسول کرتے تھے اور پھر کیا جو وظیفے اللہ کے رسول کرتے تھے وہ الگ الگ کرتے تھے یا اجتماعی طور پہ کرتے تھے ہر آدمی اپنے الگ الگ کرتا تھا ایک آواز کے ساتھ نہیں کرتے تھے لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے وہ سارے وظیفے پیچھے کر دیے گئے ہیں وہ سارے اذکار پیچھے کر دیے گئے ہیں جو دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کرتے تھے اس کی جگہ پہ لال کا وظیفہ اونچی آواز سے لوگ کہتے ہیں ایک آواز کے ساتھ اتماعی طور پہ اور یہ میرے بھائیو بدت ہے غلط ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اسکار بتائے ہیں صحابہ اکرام نے آپ کے اسکار بتائے ہیں پہلے وہ کہیں اس کے بعد کوئی اور کام کریں ایسے ہی میرے بھائیوں روزے کی نیت ہے نماز کی نیت ہے اتکاف کی نیت ہے نماز کی نیت کرتے ہوئے بھائی کیا کہتے ہیں پیچھے سے امام کے رکھتے اتنی منہ طرف کے کے اور روزے کی نیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ بھی سو میغن نوی تو رمادان کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی اور اتقاف کے لیے کیا کہتے ہیں نوی تو سنت الف میں نے اتکاف کی سنت کی نیت کی میرے یہ نیت کس نے سکھائی ہمیں کیا اللہ کے کی رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ نے سکھائی ہے تو سرآوں پہ لیکن کوئی صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی یا روزے کی اتکاف کی نیت سکھائی ہو کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں آتا ہو آپ کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ اکرام میں سے کسی نے نماز کی اس انداز میں نیت کی ہو روزے کی نیت کی ہو اتکاف کی نیت کی ہو میرے بھائیوں نیت ما کیا ہے نیت کا مطلب یہ ارادہ دل کا ارادہ دل کا پروگرام نیت دل میں ہوتی ہے زبان پہ نہیں ہوتی بالکل ایسے ہی جیسے دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے کانوں سے نہیں سنا کانوں سے جاتا ہے ناک سے نہیں سونگا ناک سے جاتا ہے ہاتھوں سے نہیں پکڑا ہاتھوں سے جاتا ہے پاؤں سے نہیں ایسے ہی بالکل نیت میرے بھائیوں دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہے یہ نیت لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو جبکہ آپ نے یہ نہیں سکھائی نیت بہت ضروری ہے میرے بھائی لیکن ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا نیت ہے دل میں آپ کو پتا ہو میں نماز پڑھنے لگا ہوں میں روزہ رکھنے لگا ہوں میں اعتقاب بیٹھنے لگا ہوں میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں میں اثر کی نماز پڑھنے لگا ہوں میں رمضان کے روزہ رکھنے والا ہوں میں نفری روزہ رکھ رہا ہوں میں اعتقاف بیٹھ رہا ہوں دس دن کے لیے اتنے دنوں کے لیے یہ آپ کو دل میں پتا ہو لیکن زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ بدت ہے میرے بھائیو صاف صاف بدت ہے ایسی بدت ہے جس کا حوالہ آپ کو چار اماموں میں سے کسی امام سے بھی نہیں ملے گا نہ ان کو سدوں سے ملے گا نہ ان اماموں سے ملے گا جو ان کے ساتھ مل کے پڑتے رہے یہ بہت بات کی ایجاد ہے جو بہت بات کی ایجاد ہو اس کو دین کا حصہ بنایا جائے وہ بدت کہلاتی ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ایسے ہی میرے بھائیو آپ ابھی عام میں سے کئی دوست سلام لے کے آئے ہوں گے میرے دوستوں نے کہا جی وہاں روزہ پہ جا کے سلام کہہ دینا میرے رشتے دار نے کہا وہاں جا کے سلام کہہ دینا اور آپ کسی کے پاس سو سلام ہوں گے کسی کے پاس ڈیڑھ سو کسی کے پاس دو سو اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو کئی دوست موبائل بھی کھول لیں گے کہیں گے اپنے دوست سے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں خود سلام پڑھ لو میرے بھائی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمین جو مدینہ چھوڑ کے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے وہ جب عمرہ کے لیے آتے تھے حد کے لیے آتے تھے پھر مدینہ میں آتے تھے یہاں پہ آ کے دوسروں کا سلام پیش کرتے تھے کبھی نہیں آپ کو یہ چیز ملے گی کیوں اس لیے کہ ان کے عقائد ٹھیک تھے وہ بدعات سے دور تھے ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول یہ بتایا ہے کہ ان الارض ان امتی اسلام اللہ کے فرشتے ہیں, زمین پہ چل پھر رہے ہیں وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں تو سلام پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے انسانوں کی ڈیوٹی نہیں ہے اس لیے وہ سلام پڑھتے تھے فرشتے پہنچا دیتے تھے ان میں یہ چکر نہیں تھا کہ کسی انسان سے کہیں کہ تم جا کے میرا سلام پڑھ دینا لیکن جب ہمارے عقائد کمزور ہوئے دینی معلومات میں کمزوری ہوئی تو ہم نے بدعات کے راستے اختیار کر لیے ایسے ہی یہ سوچنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو وہاں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یہ عقیدہ بدتی عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرو گے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں ایسے ہی میرے بھائیوں تیجا ساتواں چالیسواں برسی یہ سارے کام بدت ہے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے رہے قرآن پاک موجود تھا نیکی کرنے کا شوق تھا ہم سے کہیں زرا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی تیجا نہیں منایا ساتواں نہیں منایا چالیسواں نہیں کیا برسی نہیں کی یہ سارے کام انہوں نے نہیں اور ہم بڑے زور و شور سے دین کے نام پہ یہ بداعت کرتے ہیں اور جو سمجھائے اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس کو دین کا دشمن سمتے ہیں جبکہ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائیو ایسے ہی شبان کی پندرہویں رات کو شب برات منانا رات کو جاگنا خصوصی طور پہ نمازیں پڑھنا اس کے دن کو روزہ رکھنا میرے بھائیو یہ بھی بگت ہے کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کے صحابہ کلام میں سے کسی ایک نے نہیں کیا رجب کی سیاسی رات کے بارے میں سمجھنا کہ اس رات میں ہوا تھا اور پھر اس رات کو بطور جشن کے منانا شب بیداری کا اہتمام کرنا عبادت خصوصی طور پہ کرنا میرے بھائیو یہ بھی بدت ہے یہ کیوں بدت ہے اس لیے کہ یہ کام بھی نبی نے نہیں کیا آپ کے ایک لاکھ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے کام نہیں کیا بارہ نبی الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پہ منانا اسے بنگلے ڈالنا جلوس نکالنا نمازیں خصوصی طور پہ ولادت کی وجہ سے پڑھنا یہ بھی بہت بڑی بدت ہے یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کے ایک لاکھ صحابہ کے میں سے کسی نے نہیں کیا یہ بہت بعد میں سارے کام ایجاد ہوئے ہیں بہت بعد میں یہ کام گھڑے گئے ہیں دین کا حصہ ان کو بنایا گیا ہے لیکن میرے رب نے کہا ہوا ہے کہ ان لہن دکھ رہا وہ ان لہو کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے میرے رب نے لی ہے لوگ بت ایجاد کرتے رہیں گے اور علماء حق بیان کرتے رہیں گے کہ یہ دین نہیں ہے اس چیز کو بعد میں گڑا گیا ہے اس لیے میرے بھائیوں دین کو ٹیم دیں تحقیق کریں دین کے بارے میں پڑھیں اور جتنے وہ کام جو بعد میں ایجاد کیے گئے ان سے دور رہیں ان سے اتنا کریں دین کے صرف وہی کام بار بار کریں جو نبی حسم سکھا کے گئے جن کے اوپر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے آپ درود کو لے لیں درود پڑھنا آپ کے اوپر بہت بڑے ثواب کا کام ہے اس کے اوپر بڑی نیکیاں ملتی ہیں اللہ کی رامتوں کا حصول ہوتا ہے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے اوپر جتنا درود پڑا جائے اتنا ہی کم ہے لیکن میرے بھائیوں بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں لیکن میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ کیا درود چوبیس گھنٹے پڑے یا کسی مخصوص وقت میں میرے, میرے بھائی چوبیس گھنٹے پڑیں جب آپ کا دل چاہے پڑیں جب آپ کو ٹائم ملے پڑیں اور اگر درود پڑھنے کا ٹائم خاص کرنا ہے مخصوص کرنا ہے تو اس کا حق حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے یہ حق استعمال کیا آپ نے کچھ ٹائم مخصوص کیے ہیں درو شریف کے مثلا آپ نے کہا کہ ہر اذان کے بعد میرے اوپر دودھ پڑا کرو آپ نے کیا کہا ازان کے بعد میرے اوپر دودھ پڑھا کرو آپ نے کہا نماز میں تشود کی حالت میں میرے اوپر دودھ پڑھا کرو آپ نے کہا جمعہ کے دن خصوصی طور پہ میرے اوپر دھو پڑھا کرو آپ نے ہمیں جو دعا بتائی ہے مسجد میں داخل ہونے کی نکلنے کی وہ اگر مکمل پڑھیں تو اس میں بھی آپ کے اوپر دھود پڑا جاتا ہے آپ کے اوپر سلام پڑا جاتا ہے یہ چند ایک مثالیں دی میں نے آپ کو دودھ و سلام کا وقت خاص کرنے کی تو جو اوقات خاص کیے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوقات سرانکھوں پہ ان کو خاص کرنا چاہیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے ہر اذان کے بعد آپ کے اوپر دودھ پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی میرے جیسا اٹھے اور وہ کہے کہ نیا ٹائم تلاش کر کے جی اس ٹائم بھی آپ کے اوپر خصوصی طور پہ پر دودھ پڑھنا چاہیے تو کیا میرے بھائی آپ یہ بات مان لیں گے نہیں میرے بھائی کبھی نہیں اس کی مثال کیا ہے کئی ممالک میں ازان سے پہلے درود و اسلام ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے یہ ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اور ازان کے بعد جو ٹیم اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس میں درود پڑھنے کا وہ اہتمام نہیں ہے وہ التزام نہیں ہے وہ دلچسپی نہیں ہے جو ازان سے پہلے دلچسپی اہتمام اور التظام ہے اب آپ اسے کیا کہیں گے میرے بھائی اسے بدت کہا جائے گا درود پڑھنا چوبیس گھنٹے درست تھا نیکی کا کام تھا مستحب تھا لیکن جب آپ نے ایک ٹائم خاص کر لیا اس کے لیے اور اس کا اہتمام ہونے لگا اس کا التظام ہونے لگا اس میں دلچسپی سارے لوگ لینے لگے اور ایسے منظر ہو گیا جیسے یہ ٹائم آپ نے بتایا ہو تو یہ ٹائم جو ہے اس ٹائم پہ درود پڑھنا کیا ہوگا یہ بدت ہوگا میرے بھائی دروج پڑنے کے من نہیں بلکہ درود کو نئی شکل دینے کے من ہیں تو میرے بھائی یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ مثالیں بہت زیادہ ہیں ایسے ہی جو کچھ محرم میں ہمارے ہاں ہوتا ہے محرم میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ نو محرم کا اور دس محرم کا روزہ رکھو لیکن محرم کے پورے مہینے میں ہمارے ہاں گھوڑے نکلتے ہیں گھوڑوں کی ایسے تعظیم کی جاتی ہے نا زبہ جیسے وہ بھی کوئی مشکل کشاہ ہو جیسے وہ بھی کوئی حاجت روا ہو اور الم بلند کیے جاتے ہیں ماتم ہوتا ہے صاحب کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں یہ سارے کام میرے بھائیوں کیا ہیں یہ بدت ہیں اور دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام بدعات سے بچنے کی توفیق نایت فرمائے و آخا وانا الحمد رب العالم